پہ نہ ڈال یا رسول اللہ تیرے ٹکروں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے سدکا تیرا سنیوں جدہ کھائیے رل کے سونے ندی کا نعرا لائیے نارائن سال نارائ سال نارائ ہے نارائن جناب حضرت اللہ مفتی فضلہ چشتی چاہے نارائن اللهم صل واصلي وارسل صلاته على سيد الرسل والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد نل صف و سہاپی الیشد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين اامنت بالله صدق الله مولا نلازم وبلغنا رسوله النبي الجليل الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق نال چیب سلا دو سلام یا سی یار سو اللہ و آلکا وا سیدی یا حبیب اللہ سل و سلام یا سیدی <حب> <انت چیزیشن> <تصفح> یا والا شفیہ سامین السلام علیکم اج بھی مختصر محفل روحانی جنہ دوست نے سجائی ہے ری رحاف صاحب اور یہاں آل اللہ سونا محفل بھی مختل رہے کتاب بھی مختلف صحت بھی مختل رہے ہر چیز واسطے جناب کے سامنے چن اللہ قربانی قربانی شریف کا ملنا قربانی قربانی اللہ وحدہ لا شریف شرے سدرت آ فرما توجن کی توحفی بخشے منہ سمجھاؤ پھر من ااریام توفی کتاب فرماو دوستو قربانی شجید ابراہیم خلیل اللہ علیہ شلاط و تسلیم دیئے پاک حضرت ابراہیم علیہ سلاد و تسلیم کا یہ فیل مبارک جڑا کہ اس مہینے دے اندر پوری دنیا د جانور قربان کرا یہ آپ سرکار دا فیل مبارک در حقیقت اس پے ایک اور قربانی جس قربانی کی یاد تھا اللہ وحدہ لا شریک مولا خالی بکرے چھترے کی قربانی نہیں اللہ سونا مومنا کو اپنے دین کے پچھے ہر شاید کی قربانی स असा वैगना दे पार के पिकअपा भर के छुरा फेरने पत्रिया छतरिया निगाह सिर्फ इतों तक ही पिछा नहीं गई جی پچھا نگا فیران گے تو سیدراہیم زندگی ساری قربانیاں غور کرو گے قربانیاں سمجھاوا گا سمجھا جی انہوں دیاں قربانیاں سن کے سڈے واسطے بکرا چھترا قربانی ایک آشی پیتی آ ہی دوستیا کھا ایسا خوش ہو گئے بلے بلے جی قربانی ادا کر بیٹھے لیکن اے تسا سنو گے تو پتہ لگے گا نا خال کے کائنات مسلمان کول بارہ مہینے قربانی ہے منگد یہ جی بارہویں مہینے والی قربانی ہے نا اے اس یار مہینے قربانی دی تیاری دا سبق بھئی اپنے آپ اس قربانی تیار کر جہیا قربانیاں سڈے ابراہیم اور پاک لوکاں نے دتی دراخو نہ سبحان اللہ بس التے دے, دے رہے جی مجھے پتہ لگ جائے بھی تسی جی دنیا بیٹھے جی قبرستان جی میں نہیں بیٹھا مینو قبرستان دا شبہ نہ پا جائے غور نال سمجھا جی حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام آپ سرکار بھی زندگی سراب ہی پروانی آپ نے یہ دعوی فرمایا سی انی وجہ وجہ یا نیلل فتر السماوات واد ورت ہنی من بما آنند نل میں اپنا رخ صرف آسمان تے زمین دے پیدا کرنے والے آنی فا ہر باطل تو میں کٹیا ہوں ہوا ووا نہ من مشرقی میں رب سونے کے نال کا کسی سمجھتا دا. دا شریف میں نہیں بنا کسی نے اے حضرت ابراہیم اللہ سلادوں تسلیم سدکے جا آپ نے اسے فرمایا سی سلے قوم منازرا بحث چھڑ گئی سی اس گل دی کہ قوم تارے چند کی پوجا کرتی سی تے آپ اللہ سونے کی مادت کرنے والے اور غور گور سمجھنا آپ سرکار یہ جو دعوی فرمایا ہے تو پھر قربانیاں دی لین ہی لگ گئی ہاں قربانیاں قربانیاں سب تو پہلی قربانی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی جان بھی پیش کرنا اپنی جان کی قربانی اور خالی ابراہیم علیہ السلام سے فرض نہیں یہ ہر مومن سے فرض نہیں محت سر سمجھو بھی حضرت آز... ابراہیم علیہ السلام اسلام قربانی ہے صحیح سی اپنے کونی یہ ہر تے قربانی ہے یہ نہیں پورا کرے گا تو قیامت والے دن حساب دینا پڑ حضرت سیدنا لاک خلیل اللہ علیہ السلام آپ جس قوم اک کھولی وہ قوم مشرق بن کی پوجا کرب سونے لاؤ آ جانی چڑھے تو جوانی چڑھ گیا یہ جڑے اللہ کے بندے ہوں نے نا یہاں پھر ہدایت ربو ہی ہوتی ہے نا جمدے سید سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ویخیا نظر مار کے قوم بن کی پوجا مندر کھلے کھڑے نے خدا بڑائی ہاتھ نال شہ خی کھڑے نے سرکار انہوں بڑی تکلیف ہوئی آپ جدو بھی کسی محفل پہلتے سال جی میں پجاب اچھا نا مینو کچیچیاں پہ چڑھنیا نے گسے آپ سرکار بچیچیاں چڑھنیا قوم پوری چوڑ آدمی پسے لگے کی کم کرنے؟ بڑے گے آپ نے ذکر کرنا ہوں موقع لبھن پھر بھی کسی کوئی یہو یہ جہاں لبھے میں اپنی قوم نچ کر کے دسا یہ خدا نہیں جی خدا و لا شریک ہے جڑا آسمان زمین پیدا کرنا اس ماحول دا موقع لبھنسے سرکاراں نے ویسے کتے قوم میلہ کرتی سی میلہ جی کچھ لگتا فورٹری اسٹےڈیم شالا مارچ بات لگتے کرتے ہیں یہ ساناس ملے گی یہ سانس چ لبے جب آہو کیونکہ سانوں دوست آئی ایک نبی پاک کی طرف ہو, ایک کافران کی طرف اوہاں سے وارس بڑے چلے کافر والے وارس بھی آیا تو مسلمان والے بھی آیا کافر والے کام بھی اصل لڑائی چلے گیا تو مسلمانوں والے بھی لڑائی کھڑیا ہے دونوں براستان ویسے آپ چنگا کی, کی خیال ہے جی راضی رہنے چاہیے ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قوم کہ آیا میلے تو چلیے بابا روک میلہ ہوئے گا ہوں حضرت کی جاب دچ کہ حضرت اس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار دی جدو نشانی حضرت عمر بن خطاب نے پچھی سی دس نالے آنکھیں آسی او دی نشانیے میں جدو لوگ کی حسدے میں وہ روند آئے جدو لوگ کی روندے میں وہ حسد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قوم دعوت دیئے آئے ابراہیم چلیے میرے دے آپ جب دشاؤت نا کھول سبحان اللہ اللہ کی مہربانی دے بندے بچھے جرا گل سمجھا جے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جاب دفی یاروں جاب دکی گلے میں بیمار ہاں راک سبحان اللہ میں بیمار ہاں مفر لکھ دینے آپ ویکن کوئی بیماری نہیں سی کوئی آپ سرکار نوے ہو جا بخار تب وغیرہ کو نہیں سڑیا بیماری تکلیف کا گیسی سی حضرت غیرت مند سن غیرت مند جدو بےغیر ویخ گا دل سڑتا وے مومن بواہد سن جدوں کفر ویکھ دے سن وہ غیرتال سڑتے سن یاد رکھنا ہے بیماری منافق منافک کافر ہوندی ہے تے مومن بھی ہوندی ہے کافر منافق منافک مومنا ویسے سڑد تے مومن جدو کافران دے منافقان ویخدائے غلط کم کرن والیان ویخدائے پھر مومن اندر جلدہ رہند آئے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم اندر آپ دے جلن ہو رہی ایک کیوں پوجا کر دے لیں انو ویخ گا اور فرما قربانیوں لگیے پہلے نمبر تے اپنی جان تے اللہ دیا بندیا چھترا خرید کے قربان کرنا سوکھائی پر مولا کہنا بے واسطے اپنی جان دی قربانی کرنا اے اصل قربانی دینا میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ سلاح تو تسلیم آپ سرکار نے قوم کی تا کہاڑا لے کے خانے وال گئے بوتا نو توڑ کے کلہ شیر خدا دا بوتا نو توڑ کے سونا ابراہیم جناب کو رکھ دیتا اخری وڈے بوتلے اتے جڑا وڈہ خدا ہونا پڑا کے رکھیا آویا سن جدو قوم واپس آئی ویکھے خدا سا دیا نہ کی ہویا پیا ہے غرصہ لگ جاوئے کرو اپنے خدا واندی کی گیا ہے ایک بولیا کہ یار سب ایک بندہ اتنے آ او ابراہی نام ابراہیم ابراہیم کر کے پکارے میں انہوں میں سنیا سر سڈے خداو بڑا بھڑا لفظ بولدا سی بڑا بہڑا جگہ کردا سی واستے پوچھو قوم کٹھی ہوئی ابراہیم ہونا خبر نے کن قوم کن بوہے پہ آئے کھڑے نے نہ اے تیریاں میری لتان کمبن لگ نے ہائے این بندے نے بنے گا کی امیت مولا کہنات نے نہیں فرمایا اللہ او ابراہیم مخلی اللہ ایلان قرآن چتاریا وے اللہ نے ابراہیم نو اپنا یار بنا لیا ہے آئے آئے خدا دے بندیاں سن لے دروے آپ دنیا دے یاراں دی مثال دینا کسے نے یاری دنیا اندر کسے نال یاری ہوے کن پیچھے کھلوتیا آن اگر انہوں کوئی برا بولے آتا یار وہ کھلوتا ویخ میں کرنا وا تری زبان دیا گا میری جان جار نہیں سن سکتا ادو گسا کرتا ہوار جتنے بھی ہوتا لگتا آتا یار آن تے اتنے ہر ارشے قربان کر د گے جے ساٹے تے تج قربانی دیتی ہو اللہ بندہ کوئی بھی یار ادو یار بنتا یار گیرت رکھا ہوتا ہے جا غیرت یار ہوگل پر دفے تھی بغیرت بندہ ہے اگلے دن, دن تو فلانی تھان تے کھلوتا سا ہر میرے دشمن یاری لائی سی تی بغیر پر دفے کر تینوں ہاتھ ملا کے بھی اٹے مو دا اپنے آپ دشمن نے ملا تے بغیر کھڑے آئے تے جناب اللہ رسول دے نوا پر نال جڑے ہاتھ ملا ان سینے لائیے وہ مولی جی چھو جی کسے نے کچھ نہیں چاہی دا اے لانتی بندے دا کم جے بغیرت دا کم جے یہ کدی خدا یار بنا ربال نئی نعے ہوجو آخو نا سبھا اللہ آئے دو نعرے بج گئے سویر ہو سب سن سدکے جاگا اور فرما سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پوچھا قوم نے براہیم ساڈے خداوا لال تی وہ جڑا واڈا بچا جی وہ پوچھو پوش صاحب جڑے کلوتے جا کے پوچھو کنو گا لگ جنا میرے بے شکونگڑے چھوٹے کیوں نے میں کافی ہاں شتگڑے میرے نال کیوں خدا بن کے پاس کھلوتے نے وہ کہہ رہے کے مار بیٹھا ہونے اے جھوٹ نہیں بنیا جھوٹ نہیں بنیا رب دے کے دشمنوں سلیم کرنے مناظرانہ رنگ بدلیا ہوں جدو کافران نے جواب سنیا سر نیوی سٹ گئے سو تو براہیم تین پتا ہے جوگا کھن جوگا نہیں کیا آنا پیا پیا آ دے نے پھر شرم نہیں آتی یہ خدا دن کی اور غور فرما جدو قوم نے ویخیا آواز دیتی چار پاسے اپنے خداواں کی مدد کرو دیکھو سارے خداویا سنکےجاو چمڑا تو جڑے میں پے اپنے خداوان کی مدد کرو یا ہے کہ نہیں آپ نہ سبھان سدک جوان سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قوم نے تیار کیا چاند سٹو ایک قربانی آن لگی پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام قادے پیچھے پی دینے نے اپنی جان دی قربانی اللہ سونے دی, دی دین توحید دی غیرت رکھ کے پی دینے نے آپ یہ بکرا تیار کرنے آئے آپ جی چھترے لگے پھرنے آئے کوئی چھ جی من چھترہ لگا پھرتا دھرتی تو ل والا کوئی پنجا منا دور تین منا دور ڈیڑھ بنتا جان گے مت سمی صرف قربانی چاہے جانور اپنی جان دی قربانی سڑکے جاوا مولا کی بار گاہ لنگ پانا ہے حضرت ابراہیم علی سلام جناب چیفے وجہ جا جو فرما آپ سرکار قوم د لڑتے نہیں پڑتے نہیں صرف ایک گل ہی کی تھی. ایک, ایک گل کی ہوں گل سمجھا جے، جدو سونے قربانی دا ہے، ہر پرسوں منہ پھیرن والا ہے، حنیف آیا حنیف، اتے بھی حنیف نام دیکھے ہون گے مگر اے حنیف ہوبراہیمف سی، حنیف کا مانا کی ہوتا ہے حنیف کا مانا ہوں جا ہر نال جنگ رکھے ایک حق دے سنگ رکھے آه آه صرف ایک سنگ رکھے ہر کسے کو آوازار ہوے ہر باتل کو آوازار ہوے ایک حق دا وفادار ہووے حنیفوں نے اندنی جڑا ہر باتل دے نال اتفاق رکھے وہ حنیف نہیں ہوں دا اوٹ نام راج جتھے بھی ہووی رب انہوں حدھی مراؤں دائی تے جے حنیف ہووے رب آپی پہرہ دیواؤں دائی حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف جو سن قوم برادری سی پر برادری نہیں ویکھی کے وکھا رہے نے نہ کسے برادری دے آئے لگتے نے نہ کسے یار بیلی دے آئے لگتے نے ایک اپنے رب سونے کے تین رب نال ہی لگے ہوئے نے ہوں حنیف جدو بن کے بخایا آپ سرکار نو من جنی کے جا رہا سی حضرت سی چبری لا گئے میری لوڑ ہویری لوڑ ہو آپ نے فرمایا ہے مینو تیری لوڑ نہیں منو لوڑ والے کی لوڑ اچھا سونا پھر حکم فرماؤ میں بارے شروع حکم کرنا انہیں سے کی چیخا جائے گا نجات مل جائے گی آپ فرما موڑ نہیں آتا پھر دیو دے رب لوگ یار تن تیرا ابراہیم چیخے وجہ جانے آپ فرما نے بھی منٹ سوالی علمو بحالی میرے حال میں جانتا جو اے مینو آخر لوہڑی کہڑی ہے تو نہ منگو تک گرسہ ہے ابراہیم علیہ سلام منگتے ہی رہے اج لے یار نو بغیر منگ تو ہی مانے آئے بارہ مہینے وہ نہ سونے آخر پھر جی میرے نہ فنا ہو گیا وے دے پھر تین منگا جو دے دے تینوں وہ ود دے, دے گا حدیث پاک بھی نبی پاک سرکار فرما نے اللہ بہد شریف فرما بندیا میرا ذکر میرے ذکر میرے ذکر جڑا بندہ اللہ فرماؤں دے رہن دے میں آپ نے تو منگا نہ لینو شہنی دیندہ جڑا اپنے ذکر جڑا مصروف رہن علم دینہ پر کتاب التحرف جندر امام ابو بکر قلبادی رحمت اللہ علیہ عارف بللہ آپ فرماؤں دے میں تھے ذکر تو او ذکر مراد ایسا ذکر ہر شہ بل جائے دل ایک یار دے پیچھے رول جاوے ردو ہر پاسوں کٹیا ہوم ہوا ہر شہن بھول جاوے کلا سونے کی یاد چم ہوا اللہ دا فقیر رب سونا پھر ذکر والوں وہ شہ نہیں دنگ والوں وہ دولت نہیں دا جی, دا جی اللہ سونا اس ذکر والے عطا فرما حضرت ابراہیم خلیل لالی سلاد و تسلیم آپ سرکار نے فرمایا اے, اے جبریل جبری ویخا جو مینو منگ دی لوڑ کہڑی ہے سوال کی گل نہیں سمجھ آخو نا سبحان گلا گل سے نہ رہ جائے ابراہیم دا مقام ہے چاہدیا نو راضی کرنا ہوا کو منگنا چاہیے جے کوئی چاہے میرے پے بندے راضی تے ہونا چھ دے ہونا تو منگنا ہی کیوں جی منگ لے ہوں راہ آنا بٹا لگی باری ہونا اسے سڑک آنا نہیں یہ نام مولاد ہے خیال ہے ہدیش جنہیں رب ناضی کرنا نا وہ صرف رب کو منگتا رہے رب سونا ہو ہی راضی ہوتا ہے جر بیٹھے جب اوکھا ویلا ہو سبحان اللہ رب سونا نہیں تے ناراض ہوتا ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ السلام دا مقام سی اور فرما آپ نے جدو نہیں منگیا رب سونے کے بروسا رکھ کے خالق کے کہنا اپنے ابن گم فرمایا کلر پونی بردن آلہ ابراہیم فرماؤں اگ اور سلامتی صدقے جا تفصیلات ٹھنڈی سلامتی دا کیوں لفظ بولیا گیا ہے رب سونے نے اس واسطے فرمایا جی خالی ٹھنڈی فرما دا پھر ٹھنڈی جانا سی پھر ٹھنڈک نہیں ابراہیم نو تکلیف دینی سی رب نے نال فرمائے سراب ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا سڈے ابراہیم نو تکلیف نہ پہنچے ہوں اتنے گل کر لگا توجہ رکھنا بت ابراہیم علیہ السلام توڑے اگ چ گئے سڑے سڑ کے بچ گئے سب بولیا تالبان نے بھی توڑے تالبان نے بھی توڑے ساتھ تالبان بچے انہوں نے کی بن گیا برائی خلا گلدار بن دے ساستے نار بن گئی رب تھوڑے کا رب نے کیوں نہیں بچایا وہ کلا بچ گیا ہے لکھان کی بوجھ پڑی گئی لکھانب نے رکھ سکے سوچن جی ساری سوچ ہے وہ تبھی کھینٹے لگی پڑی کنجر کجرا تو مارک ہوئی ہے اپنی سوچ سوچی کوئی مارتی کون سوچے سدکے جا ہوں گور سمجھا جائے میں اللہ بیا لا کریبا یہ بت تو براہم بھی توڑے نو کچھ نہیں ہوتا کلے نگڑے کٹا رکھ دیتے وجہ کی پھر سوچ کے سمجھ آئی رات سارا ہر پاطل تو کٹیا نال جڑیا ہوے پاس تار جڑی بند ہے میں تینوں اپنے ہاتھی مراوا گا ہشر وے لاکھ بت توڑ سانو نال کی لگنا ہے اصل تحال اس تے ساری خدائی بنائی ہے جزما شیطان رب نے بنایا بت بنائے دے رب سونے مومنٹ آمان ازما وے سرف ازمائش واسطے سارا کچھ بنیا کھڑائی اس شر جتنا پیدا فرما لیر بیازماؤن کی خاطر ہوں حق اللہ سونے نے خیر نو خیر والے بندیاں بندے پیاز معاون وے فرمایا تو میں اپنا رخ اسل متوجہ کیا وے کہڑا رخ سائن حنیف ادھر ہی بنتا ہے یہ نہیں صرف چکے لاکا والے پاس تو دل چکے لندن والے پاس ایسے کمیروں کو مسجد سے نکلوا دے اے ان کی نمازوں سے میرا اترو شبرو اقبال جو میں سرب سجا ہوا کبھی تو سبھی سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنا بھاشنا مجھے کیا ملے گا نبا اللہ میں مسلمان نے جیڑی مسجد تو خود دور دس دے اس مسجد کی پچھے جاتے صدقے دیا دل کسے دا پیار نہ ہول نہ تار نہ جڑے خدا دی قسم کر کے نہ اک گلزار ایٹم خاک ہر رب شہ ربر کرتے اس فقیر کی خاطر جنہیں ایک پولا جوڑے میں متاحدہ شیطانہ شیتانہ اقوام میں جانتے ہو جو آج کل مولویوں پر بھی مہربان ہے اور پیروں پر بھی مہربان ہے آہا جن میں چار سربراہ بڑے ویٹو پاور والے کافر ہیں اور باقی دلے پھر دلے سارے تھلے لگے اللہ بھائی اقبال والا کفل چوروں کا ٹولا ٹولہ جہاں سکول والے منڈے ہو سکول کتابیں میں دس اقوام متحدہ کی بڑی تاریف پڑھتے تھے اللہ بھائی اقبال کی زبان سے اس کی تعریف کر رہا ہوں اقبال فرماتے ہیں وہ مگیال بیٹھے نے پیا بکریاں تسان ایسا کی ہے बकरिया तो सदके जाव चौलताली बकरी मगयाल तो दूर नचती है पर दौलत आला बगयाल की जफावा बकरी तो सदके जावा जी अपने आप ही मगयाल के मूहे भज भज के आलिबान आख्या अकवा में मुता है ज्यादा रुकन बनाया जाए एक तार पैमां का उधर सुंदी یہ اٹھانے والا تھا ہاں ہاں ہاں تیسری تار پائی جا تین پاسے تارا جڑیا سن وی نہ میںگ دیکھی نہ میں نہ میں ہر شہ کے سو کرا دوں گا تسا جوڑیا رب تک کے ساتھ حق بنتا میرے نال جوڑے تو میرے فقیران جوڑتے آپ نہ سب اللہ خدا ہی قدم کر گیا نہراؤ جب ہر پاس ابراہیم علیہ السلام ٹوٹے نے سرکار کسی کسی نال جوڑی نہیں خالق کے کہنا اپنے اگ بچوں بھی معفو فرما چڑیا قوم خاک ہو گئی سلیل خوار ہو گئی جد ابراہیم امن نال گئے قوم آبراہیم بتن چک جائے گور فرما ایک قوم نال ٹکر ادھر شاہ پی گئی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے دورت پی گیات پی گیا, گیا خشک سالی آ گئی جناب ابراہیم علیہ السلام گھر والے اے ابراہیم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 شرط رکھی آٹا <سؤال> دیاں گا جا مینو خدا منے گا سجدہ کرو پھر آٹا دیاں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا رکھ دلوتے ٹھکرا سے پر ہے جو ہنی فسن ہے حنیف فسن حن حضرت ابراہیم نے توڑا رکھ درما نے آٹا ویچیا جائے گا پہلو تیرے چار ہاتھ کر ل